ماجستر کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ابھی کچھ سالوں پہلے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی آپ کی علمی خدمات میں یہ ہے کہ آپ نے امارات کی سرزمین میں پندرہ بیس سالوں تک در حدیث دیے اور بہت سارے تیئیس سا, سالوں تک اور بہت سارے عرب و عجب نے آپ کے دروس سے فیض حاصل کیا اور فائدہ حاصل کیا فائدہ اٹھایا اور منہج عقیدہ اور منحج دونوں کو پہچانا اور آج ایک بڑی تعداد اہل, اہل حدیث ہوئے جی اہل حدیث خان اہل حدیث ہوئے منحج عقیدہ اور منحج دونوں کو ماننے والوں کا نام کیا ہے اہل حدیث ہے اور اہل حدیث ہوئے اور اپنے آپ کو وہ لوگ اہل حدیث لکھتے ہیں اور یہی منحج صحیح منہج اور یہی لوگ یہی جماعت صحیح جماعت ہے اس کی نشو و شیخ امارات کی سرزمین میں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد اور امارات کی زندگی میں وہاں موجود رہتے ہوئے شیخ نے اپنے علاقے دریاب میں ایک بہت بڑے ادارے کو بہت بڑے ادارے کی بنیاد رکھی جو کہ ایک بہت بڑا کام اس علاقے میں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شیخ کے ذریعے سے یہ کام انجام دیا جس میں بہت سارے دعات علما مبلدین اور دعات کام کر رہے ہیں اور بہت سارے طلبا اس سے فائدہ حاصل ہو رہے ہیں آپ کا ادارہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحق ہو گیا ہے اور وہاں کے بعض طلبہ پڑھ بھی رہے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اور اس وقت فضیلت الشیخ جامعت المام محمد ریاض یونیورسٹی میں ریاض علما محمد ریاض یونیورسٹی میں آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ سے ہم نے گزارش کی تو ہماری اس گزارش کو شیخ نے قبول فرما لیا مختصر سا یہ تعارف ہے اور آپ کے سوال سوال جواب وغیرہ ہمارے ہاں بہت پہنچ چکے ہیں اب اس مختصر سے وقت میں فضیل کی شیخ سے ہم گزارش کریں گے کہ کوشش کریں گے مختصر جواب ہو مفید ہو مختصر ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سوالوں کے جواب لوگوں تک پہنچا سکیں اللہ جائے خیر شیخ سے سوالات بہت سارے یہاں پر آئے جاتے ہیں کسی <سلام> صاحب نے سوال کیا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ کے بعد مکرمی جناب شیخ عبد اللہ صاحب مدنی عورتوں سے متعلق سوال ہے کہ کیا حاضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے سوال تھوڑا سا اور عمومی ہونا چاہیے ایک تو داخل ہونا ہے اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھنا ٹھہرنا ہے درس دروس سننا ہے تو شیخ سے گزارش ہے کہ دونوں سوالوں کے جواب مرحمت فرمائیں <تصفيق> الحمد لله محدا واشهد اللہ اله لاللہ محده لا شريك لا واشهد وانا محمد عبده ورسوله <تصفيق> <تصفيق> حائد عورد کے محجد میں آنے کا مسئلات بہت مختلف ہے لیکن جن لوگوں نے حائدہ عورت کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے صرف ضعیف دلیلیں دی حدیث ماتا نیلا خلب المسد الحدن جنوب میں مسجد میں جنوب جنوب جنوبی مختلف آدمی اور عورت کو داخل ہونے کی راج نہیں دیتا اے بچے فتوا میں سے یہ بھی ہے کہ فوٹو مطلب میرا اے فتوا یہ بھی ہے فوٹو کام حرام ہے آپ نہ سمجھیں کہ جو کوئی دنیا میں کرنے لگے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو میں صحت نے کہا کہ میں حائضہ عورت اور محتلم آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا مسجد کو حلال نہیں کرا دیتا یہ حدیث جئی فیصب کے نزدیک اس کے برعکس ہے حضرت میں حبیب رد اللہ تعالیٰ نے حاضہ تھی اللہ کے رسول نے کہا میرے لیے چٹائی بچھاؤ تو انہیں مسجد نبی میں داخل ہو ہوگا چٹائی بچھا دیا اور گھر میں چلی گئی حضرت مولانا کا یہ سوال ہے ایک داخل ہونا ایک بیٹھنا داخل ہونے کے بعد بیٹھنے کی ممانعت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کی بھی دلیل دے دیں کہ عورت بیٹھے کہ نہ بیٹھے وہ عورت جو مسجد کی جھاڑو دیا کرتی تھی وہ جب بیمار ہوئی تو نجاح علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کے لیے مسجد میں خیمہ رکھو تاکہ اس کی تیمارداری ہو سکے بیچاری اس نے بڑی محنت کی اور اب اس کی تیمارداری کے لیے کہا کوئی جگہ ہے اس مسجد میں اس کو رکھو وہ کئی بہت دنوں تک مسجد میں رہی بیمار لیکن نجا سلم نے بھی نہیں پوچھا کہ تیرے حیض کا کیا وقت ہے تو کب حیدہ ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں حیدہ عورت کے نہ آنے کی کوئی دلیل نہیں دوسری بات جو میں نے دلیلیں لیں یہ جائزے آنے کے دلیل ہے البتہ ایک بات بیچ میں کہی جاتی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اس میں انسان بہت زیادہ اساد نہ بڑھتے مثلاً اگر اس کو صدی ضرورت ہے اسے درس وغیرہ ہو رہا ہے اس کا کوئی پروگرام ہمیشہ رہتا ہے یا پڑھاتی ہے تو آئے لیکن اگر اس کو کوئی کام نہیں ہے تو اس اختلاف سے بچتے ہوئے مسجد میں نہ آنے کی کوشش کرے یہ ہے جواب میرا کیونکہ اگر میں نے لمبا جواب دیا تو بہت ٹائم چلا جائے گا اور افتا کا ٹائم ایک گھنٹہ نہیں کافی ہے کم سے کم تین گھنٹہ ہونا چاہیے تب تو جا کر کوئی جواب دیا جائے چاہیے ایک سوال ساتھیوں کی طرف سے یہ ہے کہ کیا فرض سلاد یا نفل نماز، فرض نماز میں یا نفلی نماز میں سجدے میں عربی کے علاوہ دوسرے دوسری اردو یا دوسری زبان میں دعا کر سکتے ہیں جائز ہے یہ سوال بہت زیادہ دنیا میں اٹھتا ہے خاص طرح سے ہندوستان وغیرہ میں اور اس کا سبب یہ ہے جو حنفیوں نے خطبے کے مسئلے میں بہت زیادہ تشدد سے کام لیا اور کہا کہ اردو میں خطبہ جائز نہیں تو جب اردو میں خطبہ جائز نہیں تو دعا سجدے میں کیسے اردو میں جائز ہوگی یہ اس کا منشا ہے جواب یہ ہے سوال کا مرزا اسلم نے کہا اگر وہ میں اپنے رب بھی ساجد نو انسان سب سے قریب اللہ سے اپنے شہدے میں ہوتا ہے اس لیے وہاں جو کچھ دعا کرے زیادہ زیادہ قبول ہونے کا اس کو چانس ہے اس لیے زیادہ زیادہ اس میں دعا کرو اب ایک انسان کے فصل خراب ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بیوی بچے بیمار ہیں وہ کیسے اللہ سے کوئی بات کہے گا اب رمت بانیے گا جو ہندوستان سے علماء باہر نہیں نکلے ہیں ان سے آپ عربی میں دعا کریے نہیں کر سکتے ہم لوگ تو کرتے ہیں بالکل کی عادت ہو چکی لیکن جو باہر نہیں آئے ان سے کہیں کہ آپ ذرا اردو میں عربی میں دعا کر دیجئے میرے لیے وہ نہیں کر سکتے تو عوام کیسے کریں گے اس لیے دعا چاہے فرض ہو نفل ہو کسی میں بھی ہو اپنی زبان میں ہندی اردو بنگلہ انگریزی فارسی عربی جس زبان میں بھی انسان زیادہ زیادہ قائد اللہ سے کہہ سکتا ہے ان الفاظ اس زبان میں اس کو جائز ہے کہ سجدے میں اپنی حاجتوں کو مانگے اللہ سے مگر ان اذکار کو پورا کرنے کے بعد جس کا کہنا مصنون ہے میں ایک سوال ہے ساتھی بات ساتھی کا ایک کہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے سینے پر یا زیر ناف یا آل پیٹ پر کہاں باندھنا چاہیے اس کا صحیح جواب رحمت فرمائے رہا دونوں ہاتھ کا ناف کے نیچے رکھنا تو جس حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ پوری امت کے نزدیک حدیث ضعیف ہے اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے مجھے موقع نہیں کہ میں اسات دوں کیونکہ میں نے فارسی بھی بہت پڑھی ہے اردو بھی پڑھی عربی بھی پڑھی سب پڑھا میں آپ کو سے ایسے, ایسے ایسے آشار سناؤں فارسی اور سیکھے کہ آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کے یہاں بھی جب کوئی کھڑا ہوتا تھا ان کے ادب احترام میں جو پہلے زمانے کے کافر یا ظالم تھے تو اسی نہیں پر رکھتے تھے اگر کوئی ناف کے نیچے رکھ دیتا تو شاید اس کی گردن کٹ جاتی نہیں تو ہاتھ توڑ دیا تھا حدیث ضعیف ہے اور یہ عادت کے خلاف بھی ہے بعض لوگ تو نیچے کر کے اس کو بالکل شرمگاہ پر کر دیتے ہیں یہ اور بھی رہا پیٹ ناک کے اوپر پیٹ پر اس کی بھی حدیث ضعیف ہے اس میں بھی کوئی حدیث صحیح نہیں حدیث صحیح ہے تو صرف سینے پر رکھنی ابود داود ابن خزیمہ اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اب اس کو یہاں کے لوگ آپ لوگوں کو دکھایا کر کے خوش کریں گے اور آپ لوگوں کو اس سے مطمئن کریں گے اب ہم یہاں اسٹیج پر کیا کریں ہم رہنا ہو تو ہم روز آنا خور خور سب کو دکھلائیں سینے پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے اس سے نیچے غلط بلکہ بدات کیونکہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بدات ہونے سے خالی نہیں ایک سوال ہے کہ علماء اکرام آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے اس پر روشنی ڈالیں نے اپنی وفاق کے وقت امت کو جہاں بہت کچھ وصیت کی اور تمبی کی اس میں یہ بھی وصیت تھی کہ تم کیسے رہو میرے بات آپ نے فرمایا میں اختلاف پالکم رسل نبرس القرفر جنرل محدین تمسکو بیہا واسطو عالیہ بن نواز آپ نے فرمایا کہ جو میرے بعض زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اس اختلاف کے آدھی میں تم میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء کا جس سنت پر اتفاق ہو اس کو پکڑو دیگر روایت میں آیا کہ میری امر تہتر فرقے میں بٹے گی سب کے سب جہنم میں ہوں گے ایک سب جنت بھی ہوگا کہا گیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں کہا وہ جو میرے میرے اور آج میرے صحابہ کے نقش قدم پر ظاہر بات ہے اس حدیث سے تقلید کی سمجھوک کے سب کے سب جڑیں کٹ گئیں اور آپ نے دو ٹوک کہا تھا مرنے کے وقت انتقال پر ملال کے وقت ترک توفیق و امرت الماین تمسک تم بادی بہما کتاب اللہ سنتی میں اپنے بعد دو ایسی کتابیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطے سے پکڑا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے آپ نے فرمائی ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے جھگڑے میں یہی حل ہے اور کوئی حل نہیں دنیا میں دیکھیے اس دھوکے میں مت پڑیے گا کہ اکثر ہنفیں ہیں اکثر مقلد ہیں نہیں دنیا میں اللہ نے کہا کہ وہ قلیل میں نبید شکور میرے شکر گزار بندے کم ہیں اللہ نے کہا ان توتے اکثر امن گلو کا سب اگر آپ نے دنیا میں نبی اکثر لوگوں کے کی پیچھا کیا تو یاد رہے کہ آپ کو راہ حق سے گمراہی کی طرف لے کر چلے جائیں گے یہ جواب انشاءاللہ اس کے اندر کفایت ہے تقلید کے سلسلے میں بھی بعض ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ تقلید کا کیا حکم ہے تقلید درست ہے یا نہیں تو مختصر طور پر جواب سارے مرمج لوگوں مرمج کا علامہ ابن القیم ابن حزم ابن عبد البر شاور اللہ دہلوی جو ہندوستان بھر کے لوگوں کے چشم و چراغ ہیں سارے لوگوں نے کہا ہے کہ تین سو سال تک دنیا میں تقلید نہیں تھی تین سو سال کے بعد چوتیس صدی سے تقلید شروع ہوئی اور آخر میں تقلید نے امت کے پر خشے اڑا دیے یہی نہیں بلکہ مسجد حرام کو چار حصے میں بانٹوا دیا اس سے بڑا جرم اور کچھ نہیں ہو سکتا چھوٹی مسجد میں ان مسجدوں میں اگر جماعت ہو تو کسی کے لیے جائے نہیں بیٹھا رہے بلکہ فرض ہے کہ جماعت میں ملے چاہے وہ پڑھے کو نہ ہو مسجد حرام میں ایک جماعت کی نماز ہو رہی دوسرے بیٹھے ہیں ہنابلا بیٹھے ہیں شوافے, پڑھنے. شوافے بیٹھ پڑھنے. بیٹھے ہیں. پڑھ رہے ہیں شوافے پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہیں پڑھ رہے مالکی پڑھنے. بیٹھے مالکی پڑھ رہے بیٹھے اتنا بڑا جرم سارے کے سارے لوگوں نے مہد حرام کے اندر ارتقاب کیا تھا آج بھی یہ مسلح جو چاروں تھے دمش شام کی مسجدوں میں اب تک یہ سب کے موجود ہیں یہ تقلید کی فصل کاری ہے تقلید بداعت ہے جو چیز تین سو سال نہ تھی اس کے ہونے کا کیا معنی سارے کے سارے اماموں نے کہا تقلید مت کرو احمد بن حمل کا کال ہے اللہ تقلیدنی اللہ تقلید مالکن ولط شافئی ولط فوری ول اوزائی خود منہ سو میری تکلیف نہ کرو مالک کی نہ کرو سفیان فوری کی نہ کرو شافعی کی نہ کرو افزائی کی نہ کرو بلکہ وہ لوگ جیسے کتاب سنت سے لیتے ہیں تم بھی کتاب سنت سے لو سارے اماں کا یہ قول ہے اور کون امام ہے جس اس بات کو نہ کہے کون امام کہے گا کہ میری بات کو لو رضا سلم کی بات کو چھوڑ دو جو کہے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا یوسف و زلیخا کا ادنا تھا قصہ یاروں نے جو سلفایا تو افسانہ بنا ڈالا تقلید بداعت ہے چار مذہب ہو پانچ مذہب ہو چھ مذہب ہو تہتر مذہب ہو سب کی سب بدعت ہے ہاں فرقے سے کوئی الگ نہیں ہم لوگ بھی فرقے ہیں لیکن ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے جن چیزوں کو لے کر اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے اس سلسلہ صاحب کرام سے لے کر کے ہمارے ہاتھ تک ہے اس لیے مذہب اہل حدیث کے علاوہ کوئی مذہبی صحیح نہیں یہی ہے جو سنت کے لیے جان دیتے ہیں یہی ہے جو عقیدے کے لیے بھی جان دیتے ہیں ان کے ہاں بدا غلطی سے تو ہو سکتی ہے لیکن جان کر نہیں صرف تو اتنا کم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے لفظ آبا اہداس سے نہ سیکھ لیا ہو تو لفظ بھی بن منہ سے نہیں کہتے لیکن ایک مرتبہ ڈانٹے تو سب کی سب بات ختم ہو جاتی ہے <تضحط> <تضحط> <تضحط> ایک سوال وسیلے کے تعلق سے ہے اور اس میں بریلوی حضرات مشہور حدیث یا ایک حدیث پیش کرتے ہیں حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ آدم علیہ السلام نے اور حگوان نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے دعا کی تھی اس پر روشنی ڈالے <laughs> <laughs> <laughs> جب کوئی جگہ ہی لا تو روشنی کہاں ڈالے بھائی کوئی جگہ نہیں تو روشنی کہاں ڈال دیں تو عجیب و غریب بات ہے جو کہے وہ لا کر روشنی ڈالے اس نے تو ہم کو گمراہی میں ہم کو اندھیرے میں رکھا حضرت آدم نے نزا وسلم کا وسیلہ پکڑا کسی بھی امومت کا وسیلہ کبھی نہیں پکڑا گیا نجا وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ اس اسکا کی نماز پڑھاتے اور لوگ اللہ کے رسول کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے دیکھیے آپ لوگوں نے ایک گھنٹہ دے کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں جب تک پوری بات نہیں کہہ پاؤں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی اب اس وسیلے کے مسئلے کو رگڑنے کی ضرورت ہے کس کے رگڑنے کی ضرورت ہے نہیں سہ سلم اس سسکا پڑھتے صحابہ کرام آپ کی دعا کا وسیلا لیتے ایک اندھے نابینا انسان نے آ کر کہا اللہ کا رسول اللہ سے دعا کرے کہ میری آنکھ کو واپس کر دے تو کہا کہ بتاؤ تم صبر کرو تمہارے لیے جنت سے یہ بہتر ہے کہ ہم تمہارے دعا کرنے تمہاری آنکھ اللہ واپس کر دے تو کہا نہیں اللہ کا رسول آپ دعا کرنے کہ مجھے اللہ جنت میری میرے لیے آنکھیں میری بنا پھر سے کیونکہ جنت کا ایک ہی راستہ نہیں ہے جنت کے بہت سے راستے ہیں اگر یہ چھوٹا تو پلا پکڑیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا تم دو رکار نماز پڑھ اور میں دعا کرتا ہوں اور تو میری دعا کا واسطہ وسط ہے انہوں نے واسطہ لیا اور اللہ نے ان کی بینائی فوراً واپس کر دی اسی طریقے سے حضرت اور فاروق کے زمانے میں جب کہا طالب پڑی تو کہا فی الحال آلمی ہم تیرے نبی کی دعا کا واسطہ لیتے تھے جب تک وہ زندہ تھے اب دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کے چچائے عبد اللہ حضرت عباس کی دعا کا وسیلا لیتے ہیں کہ مزا ان سے بڑی محبت کرتے تھے اس کے بعد کہا عباس اٹھو اور دعا کرو تو جب انہوں نے دعا کی تو حضرت اور خطاب نے ان کی دعا کا واسطہ لیا آج بھی جائز ہے کہ جس کو آپ بزرگ سمجھیں اس سے کہیں حضرت آپ میرے دعا کر دیجئے یہ نہیں کہ جس کو بھی نہیں جس کو سمجھتا ہوں واقعی دیندار ہے اور جب وہ دعا کرے تو اس کی دعا کا آپ وسیلہ لے سکتے ہیں اپنے آمالے صالحہ کا بھی آپ وسیلہ لے سکتے ہیں لیکن کسی میت کسی قبر چاہے نبی چاہے کوئی بھی امت ہو اس کا وسیلہ اللہ کے لینا یہ بالکل غلط بات ہے ہاں اپنی محبت کا آپ وسیلہ لے سکتے ہیں کلال آدمی تو خوب جانتا ہے کہ میرا دل تیرے رسول کی محبت سے سرشار ہے میں ان کے علاوہ کسی کے بات سننے کے لیے تیار نہیں میں اس محبت کا تجھ کو وسیلا دیتا ہوں اگر میری محبت کی کچھ قدرت لال عالم تو میری محبت کے اس وسیلے کو سن لے کیونکہ یہ بھی عمل صالح ہے دل کا عمل ہے جو بھی وہ بھی قابل وسیلا ہے اللہ کے ہاں بات ساتھی کا سوال ہے کہ کیا رفل دین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے رفول بہت بڑی سنت ہے اس سے زیادہ نماز کی کوئی سنت ثابت اسلام نماز میں نہیں ہے اس قسم کا سوال اہل تقلید کرتے ہیں مقلد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے جب آپ اس کو ہرا دیں گے تو آخر میں کہے گا ارے بھائی سنت ہی تو ہے اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے کہ اہل حدیث کبھی نہیں کہا سنت ہے اہل حدیث سنت کو اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ اس کا چھوڑنا گناہ کا باعث تو نہیں ہے اگر گناہ کا باعث ہو تو واجب ہے اگر گناہ کا باعث نہیں ہے تو سنت ہے لیکن جب کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ سنت ہی تو ہے تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں اس کا مطلب تم مقلد ہو کیونکہ مقلد جب ہارتا ہے تو انہی چیزوں کا واسطہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساٹھ سے زیادہ دیشوں میں رف دین کا ذکر ہے روکو سے پہلے رکو کے بعد اب اس کے بارے میں کوئی پوچھے سنت کی واجب ہے نہیں سنت ہے اور اگر نہیں کسی نے کیا تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اس کا اجر اتنا گھٹ جائے گا کیونکہ ہر ہاتھ اٹھانے پر حدیث محتا کہ دس نیکی ملتی ہے تو آپ بتائیے تقبیر تحریمہ کا رکو سے پہلے کا روکو کے بعد کا اب جب آپ اول سے کھڑے ہوتے ہیں اس کا, اس کا. پھر پہلے رکعت سے رکو سے پہلے پھر رکو کے بعد پھر رکو سے پہلے پھر رکو کے بعد اور حدیث محتاط نظام وسلم کبھی کبھار ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفے دین کرتے یعنی دونوں دونوں شہیدوں کے بیچ میں نجاس رفے دین کیا کرتے تھے اتنی نیکیاں انسان برباد کر کے پھر لوگوں سے کہے کہ یہ سنت ہے اس لیے میں چھوڑ دیا یہ اس کی بڑی محرومی اور علامہ عبداللہ لکھنوی نے اپنی کتاب طالب المجد میں کہا کہ مجھ کو تاجر کی عانفیہ نے رف دین کے مسئلے میں کیسے اختلاف کیا یہ تو مسئلہ اس لائق نہیں تھا کہ اس میں کوئی اختلاف کرے اس کے ثابت ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں اس طریقے سے سورج کے نکلنے میں کسی کو شبہ رہتا نماز میں سور فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے بات ساتھیوں کا سوال ہے کہ کی کیا حکم ہے سور فاتحہ نماز میں رکن ہے اس کے کسی بھی رکعت میں نہ پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے اگر آدمی کو صبح کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو اصل ہے کہ پڑھا ہے اگر یقین ہے کہ نہیں پڑھا تو اس کو اس رکعت کا واپس کرنا ضروری ہے لیکن ایک ہی پڑھا کہ نہیں پڑھا تو اصل ہے کہ آپ نے پڑھا آپ بھول گئے لیکن اگر یقین ہے کہ نہیں پڑھا چاہے جلدی گناتے چاہے گھر دماغ چلا گیا کوئی چیز جوڑنے بٹورنے بٹو لگے نماز میں تو اسی صورت میں آپ پر ضروری اس آیت کو اس, اس رکعت کو دوبارہ پاؤ سور فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا کن یا کنستا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر کیا ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں یا دکاندار کے پاس جاتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اور دنیاوی مدد دیتے ہیں تو کیا یہ آیت کے خلاف نہیں ہے اللہ سے جو استعانت کی جاتی ہے وہ استعانت جو کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی جس طریقے سے عبادت کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی استعانت بھی اللہ سے اسی چیز کی مانگی جاتی ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکے بلکہ اللہ سے اس کی بھی استعانت جو دوسرے کر سکیں اور اللہ سے اس کی بھی تعانت جو دوسرا کوئی نہ کر سکے اللہ کے علاوہ آدمی وسیلا ابھی مجھ سے آپ کہیں کہ حضرت یہ میرا ٹیلیفون بھی اٹھایا تو اٹھا کر میں دے دوں گا آپ نے تعانت کی کیوں اس کو اللہ نے اس کا ہم کو قادر بنایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہی سے خوف کرو خوف اللہ ہی سے ہوتا ہے یہ یہ شرعی خوف ہے لیکن ابھی کوئی صاف ایک اللہ کر کے ایک ناگ پھینک دے سی بیچ میں تو میں دیکھو کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جتنے اللہ پر متوقل ہے سب کے سب بھاگیں گے کیوں یہ چیز ظاہری ہے اس کا انکار نہیں ہے ابھی آگ لگ جائے تو سب کے سب بھاگو گے مزے سے لڑ پھیڑ کر کے بھاگو گے کیونکہ آگ جلانے والی چیز ہے تو ظاہری چیزوں کی دلیل لا کر کے اس قسم کے سوالات بالکل غلط اللہ سے استعانت ہم اللہ تو سے استعمال کرتے ہیں کام کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کام دے ہم فلاں کام کرنے جا رہے ہیں اللہ عالمین ہمارے راستے تقریباً بند ہیں اس کا راستہ تو ہی کھول سکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کبھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ اس سے مراد ہے کہ جیسے ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ایسی ان چیزوں میں جس میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا تمہارے علاوہ ہم کسی سے اس جاند طلب نہیں کرتے ایک حرام, ایک حرام کا مسلمانوں میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہے داڑھی کا موڑنا اور کاٹنا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں داڑھی داڑھی کا موڑنا یا ایک مست کے بعد سے زیادہ کاٹنا یہ صرف اسلام کے خلاف دیدہ دلیری ہے بات اصل یہ ہے عوام نے تو عوام کو جاہل لوگ بھڑکاتے ہیں اور نہ بھڑکاتے اب دیکھیے علماء میں فوٹو وغیرہ لینے کا کتنا رواج ہو گیا کوئی عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو شریعت کا پاس ہو ان کے بیچ میں نکو ہو گیا عوام کا بھی یہ حال ہے کچھ تو علماء نرم ہیں اور کچھ ان کی بودوباس دوسرے سے آج یہاں میں نے خطبہ جمعہ دیا میں نے سو سمجھ کے دیا تھا کیونکہ جبیل ایک انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پیسے والے لوگ ہیں پیسے والا انسان بست ہاتھی کی طرح ہوتا ہے غلطیاں بہت کرتا ہے اس لیے میں نے غیر مسلم قوم سے کشابوں سے متعلق خطبہ دیا جس کو بہت سے لوگوں نے بے حد پسند کیا اور کہا بہت بڑی وقت کی ضرورت تھی اسے آپ نے حل کیا سامنے ہم لوگوں کے داڑھی سارے انبیاء کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چھ آدیشوں میں ہم کو حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مجوسی آئے جو دونوں داڑھی چھیلے تھے ذرا غور کریے گا مسلمانوں اللہ کے رسول یا کوئی بھی کسی کافر سے ایک کہے گا کہ داڑھے تم کو چھیلتے ہو جو علماء کو علم نہیں رہا نہیں کہیں گے بات کیوں بھائی وہ لائنا نے کہتا تم کیسے داڑھے کی بات کریں نویز سے ملاقات ہوتی ہے کہ جی وہ غریب کس اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں اللہ کے رسول نے کہا تم کو کس نے حکم دیا داڑے چھیلنے کا یہ نہیں کہا تم تم اس پر ایمان لاتے ہو میرے اللہ پر نہیں تم کو کس نے کہا داڑے چھیلنے کے لیے تو کہا میرے رب نے میرے بادشاہ نے آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے اس کو داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا اور حکم جو ہوتا ہے واجب ہوا کرتا ہے اس حدیث میں آیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ موس کو کاٹو اور مشرقی کی مخالفت کرو اس حدیث کے لفظ سے اور اس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم میں مخالفت ان کوفا کی کرنی ہے جو داڑھی چھیلتے ہیں نہ کہ جو داڑھی رکھتے ہیں کیونکہ داڑھی یہ مرد کی شان ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں مرغا مور شیر اس کو بکری کے اس کو کیا کہتے ہیں جو کھسی ہوتا ہے جو چڑھتا بکریوں پر میں میں شرماتا ہوں ہمارے انڈو کہتے ہیں حیدرآباد کے لوگ یہاں بہت ہیں پتا نہیں کیا کہتے ہیں حسر ہمارے اوپر بکرا بکرا تو بہت بکرا ہر ایک بکرا بوکا کہاں آزم گڑھ کے لوگ بوک کہتے ہیں ہمارے یہاں کو لوگ انڈو کہتے ہیں بہت جائے کے لوگ بوکا بوکا تمہارے بےوقوف آدمی کے بھی ہوتے ہیں ہنسی نہیں اس کے داڑھی ہوتی ہے مر کی داڑھی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی بکری کی نہیں ہوتی مرغی کی نہیں ہوتی مورنی کی نہیں ہوتی شیرنی کی نہیں ہوتی داڑھی قبلس کے کی شریعت ہو یہ فطرت اور مردانگی ہے اسی لیے نزا وسلم نے تعجب کیا کہ تم نے اگر دینی فطرت کو چھوڑا تو تم نے اپنی مردانگی فطرتوں فطرت کو کیسے چھوڑ دیا داڑھی کے مسئلے پر تو مجھ کو بیان کرنا تو بہت دیر سے بیان لیکن کیا بتاؤں الکا فلم میں مکتوفوں کا لہو یا کامائی اور فارسی میں ہے اندروں نے قارے دریا تختہ بندم کر دی میں گوئی کہ دامن تر مکن اور شہر باز سمندر میں کھڑکو باندھ کر کے کو جگہ بھیگنا نہیں بھائی کیسے نہیں بھیگیں گے جب دونوں ہاتھ بادھا ہوا کوئی بچنے کا طریقہ نہیں اس لیے داڑھی کا مسئلہ بہت ضروری ہے حرام ہے اسلامی شار میں سے اس نے داڑھی چھیل دیا اس نے اسلام کے شار کو حدم کر دیا ہندوستان میں بہت سے لوگ مرے دڑھے اسٹیشنوں پر گاڑیوں میں ان کو لوگ جانے نہیں سکے کہ یہ مسلمان کہ ہندو ہے تو کیا ہوا ان کی شرمگاہ کھول کر دیکھی گئی کہ ختمہ اس کا کہ نہیں تو یہ کتنی بیزتی کی بات ہے اچھا چلو مرد تھے بیزتی کر کے معلوم ہو گئے مرد ہے لیکن اگر مسلمان عورت ایسے مر جائے جن وہ ہیپی لڑکیاں جو پینٹ اور جینس پہن کر گھومتی اگر وہ مر جائے تو ان کا کیا کھول کر کوئی دیکھے گا کیسے کوئی جانے کا مسلم غیر مسلم اس لیے جس نے اپنے شیار اسلام کو ہٹایا اس نے اپنے اوپر اپنے دین پر ظلم کیا ایسے شخص کو اللہ کا بہت بڑا گناہ ملے گا اس لیے ہم داری کاٹنے کا فتوا نہیں دیتے لیکن اگر کوئی ایک مجھ کے بعد کاٹے تو اس کو, اس کو اگر وہ نہ پوچھے تو ہم نہیں بولتے لیکن جس نے اوپر کاٹا اس کو ہم کبھی نہیں پسند کرتے ہمارا اسی لیے دنیا میں کوئی نہ غیر مسلم دوست نہ کوئی درمندا دوست اور نہ کوئی مقلف دوست تین قسم کے لوگ ہمارے دوست نہیں ایک سوال تبلیغی جماعت کے, ساتھ کے تعلق سے ہے کہ یہ جماعت کیسی ہے اس کے ساتھ نکلنا کیسا ہے جو ان کو اصول ہے پانچ چھ چیزوں کی طرف بلاتے ہیں اس پر شیخ روشنی ڈالیں کیونکہ یہ جماعت یہاں بھی حرکت میں اور انڈیا میں بھی حرکت میں ہے تو صحیح روشنی فرمائیے آپ لوگوں نے جو مکتب کھولا ہے ان سب چیزوں کی تعلیم بہت پہلے دینی چاہیے کیونکہ آپ کا مکتب یہ دعوی مکتب ہے یہ فرقہ وارانہ مکتب نہیں ہے دنیا اسلام میں فرقہ واری بالکل حرام آخر تبلیغی جماعت کی کیا ضرورت ان کو رئیس سمیر مرکز بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ سب کی سب چیزیں اسلم نے کہا میری امت تہتر فرقے میں بٹے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک سر جنت میں جائے گا تبلیغی جماعت ہو کوئی بھی جماعت ہو اخوانی جماعت ہو فلا جماعت فلا جماعت فلا جماعت جماعت کا جس نے نام بنایا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ باطل لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی کو نہیں ہونا چاہیے وہ کتاب سنت کے سیدھے سادہ اصول پر زندگی گزارے اللہ کے رسول نے کیا کمی کی حدیث قرآن میں علی و محکمہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نے کہا کہ میں اپنے بعد کتاب سنت کو چھوڑ رہا ہوں جس کو جو پکڑے رہے اس سے گمراہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد صفات ستار یا جیسے ہزبی لوگ ہیں جو کے یہاں بتیس پینتیس وہ اصول ہیں آپ اس پر ایمان لائیں گے تو ہمارے ممبر بنیں گے نہیں تو نہیں بنے گے یہ سب, سب چیزیں دین کے خلاف ہیں دین کی خدمت لوگ کر رہے ہیں سمجھ کر کے حالانکہ وہ دین کے خلاف ہے عربی میں شعر ہے وہ داونی بلتی کانفید داؤ جو میرے لیے مرض ہے اس اسی سے میرا علاج کر رہے ہیں جو میرے لیے مرض ہے اسی سے میرا علاج کر رہے ہیں ارے میری مرض کا علاج تو ایسی چیز سے کرو جو اس مرض سے مجھ کو پناہ دے دے دنیا میں تقلید جماعت بندی اشریت صوفیت یہ سب کی سب چیزیں گمراہی ہیں کبھی بھی انسان کو اسے قریب نہیں ہونا چاہیے تبلیغی جماعت کے لوگ حنفی مذہب عقیدت اشعری ماتوریدی اور, اور طریقتاً صوفی طریقت صوفی ہیں جتنی خرابی ہو سکتی ہے وہ سب قسم ان کے اندر موجود ہے اوپر سے کتاب و سنت کے ماننے والوں کی مخالفت بھی وہ کرتے ہیں دین کو نیچے سے بھی گرا رہے اوپر سے بھی گرا رہے یہ ہے میرے جواب کا خلاصہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو ایک چیز پر بہت لمبی لمبی بات کرتا لیکن کیا بتاؤں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیخ سے اور آپ سب لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ماہانہ پروگرام میں زبردست اعلان کیا جائے گا اور شیخ کو بلایا جائے گا عشاء کے بعد سے لے کر کے دس گیارہ بجے تک یہ سوال و جواب کی محفل رکھی جائے گی اور آپ لوگ تشریف لائیں گے ان شاء اللہ اخبار ہمیں ہماری بھی پیاس صحیح نہیں گزر رہی ہے اور شیخ کی بھی تشفی نہیں ہو رہی ہے تو بہرحال یہ پروگرام جو کہ لمبا ہے جمعہ کے بعد سے چل رہا ہے اس لیے انشاءاللہ تبارک اللہ اخبار کسی اور موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا بے ازن تعالیٰ کیا شیخ آئے گی بھی آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ بتا دا ہمیں بہت بڑی امید ہے اسی لیے تو وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے داڑی کا مسئلہ چل رہا تھا داڑی پر شیخ نے نصیحت پروائی ہم سب لوگوں کو ایک صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں پر ذکر کی اور شاید بہت سارے لوگوں کی یہ باتیں عجیب ہوں میں داڑی اس لیے موڑتا ہوں کہ میرے بال میرے بال اب سفید نکلنے لگے ہیں اور میری بیوی اس کو پسند نہیں کرتی تو جواب ہے جواب ہے کہ جب آپ کے بال کالے تھے تب بھی تو آپ نے اس چھوڑا تو اس کا مطلب بیوی آپ کی خراب ہے نہ کالا پسند کیا نہ گورا پسند کیا اس لیے ایسی بیوی کو آپ سمجھائیے نہیں تو اس سے جو ہے نجات دیجیے دنیا میں بھائی جب کارا تھا تبھی نے پسند کیا بہت سے لوگ ہیں جوان تھا جب خوبصورت بال تو نہیں رکھا بڑھاپے میں رکھا جب ڈھڈو کی طرح ہو گئے ڈھڈو سمجھتے ہیں ہم لوگ یہ جو بڑا بندر ہوتا میں کہتے ہو جب خوبصورتی تھی تو چھوڑ دیا اب جب منہ چپ گیا پیڑا بیڑا ہو گیا سفید داڑھی رکھ رہے ہو لیکن چلو رکھو اسی لیے لازم ہے ہر داڑھی سفید والے کو کہ اپنی داڑھی کو رنگے اس کو سن لو یہ آسان کام نہیں ہے یہاں کے اصل میں علماء اس ملک بھی نہیں رنگتے اور رنگے تو کالے سے رنگے جو بہت بڑا حرام ہے اور ان کی دیکھے دیکھا اور آپ لوگ بھی نہیں کرتے انڈیا پاکستان کے بھی علماء بھی نہیں اچھی لازم دیکھو انہوں نے داڑھی کتنی اچھی رنگی انہوں نے ہم <سلام> نے بھی رنگی ہے چہری سیدھی جیسی بھی ہو سکی اس لیے یہ فرض ہے اسلم نے کہا سفید بال کو رنگو یہود نسارا کی مخالفت کرو کیونکہ وہ نہیں رکھتے البتہ کالے کی کری مت جانا کیونکہ جو شخص کالے سے لگا تو اس کو جنت کی ابو بھی نہیں مل سکتی کالا اگر ہے تو اس کو ہٹانا حرام اور اگر چلا گیا تو اس کو کھینچنا حرام دونوں حرام یہ اس بارے میں عورت سے برابر ہے عورتیں مجھے اصل میں مفتی ہونے کے ناطے مجھے ہر چیز کی اطلاع ملتی ہے عورتیں کثرت سے بال میں اپنے کالے سلاب لگاتے ہیں یہ حرام کرتے ہوں حکم اسلام کا ایک ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بالوں میں مہندی لگائیں یا مہدی مہندی کیسے کوئی چاہے آپ نیلا لگا لیں پیلا لگا لیں ہرا لگا لیں لال لگا لیں سلیٹی لگا لیں لیکن کالا نہیں لگا سکتے چاہے مرد عورت ہو اگر کالا رنگ ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے جیسے عورتیں جاتے ہیں نا اس وقت کیا کہتے ہیں کوفیر کو انگریزی میں اور پھر کاگریسن کیا کہتے یو پی بوٹی پارلر بوٹی پارلر پتا نہیں کیا بار بار ہاں بیوٹی پارلر میں جا کر کے وہ بناتی ہیں لال کالا بادل کی طرح یہ سب حرام ہے کالا بال کو آپ بدلنا حرام اور جب کالا ہو جائے سفید ہو جائے تو پھر کالے کو لانا حرام ہاں سفید چھوڑنا حرام لازم ہے کہ اے بچے ٹیلی فون نیچے کرو لابھ دیکھو جس جو لو میرا فوٹو کھینچتے ہیں نا میں ان کو معاف نہیں کروں گا اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کروں گا تو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ وہ لازمی طور پر سفید بال کو رہو کالے کے علاوہ جو اچھا لگے نیلا رنگ لو پیلا رنگ لو ہرا رنگ لو کوئی نہیں روکتا توں جب اسلام میں جو چیز حرام نہیں کی ہم کون بھائی ہماری کیا ہے ہم تو ایک اسلام کے قلی ہیں جیسے قلی سامان اٹھا رکھتا ہے ہم بھی کتاب سنت کی بار رکھ کر آپ کے سامنے لے رہے ہیں ہمیں نہیں حلال چیز کو حرام کر دیں لیکن حرام پر تو پوری لڑائی کریں گے ویسے دنیا سے اٹھیں اللہ چاہے ہماری کامیابی لکھے چاہے جو لکھی ہو تو لکھے گا نا کہ ہمارے دین کے لیے اس نے بہت لڑائی کی سب سے خواتین ایک سوال ہے خواتین بیوٹی پارلر میں جا کر کے چہرہ صاف کرواتی ہیں ابرو بنواتی ہیں اور اسی طرح سے اور دیگر کام جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ سب کرواتی ہیں اس کا شرارت کیا حکم ہے بال اکھڑوانا جسم کا کہیں بھی سوائے نیچے کا بال جو ہوتا ہے یا بغل کا بال ان کے علاوہ کوئی بال بھی اکھاڑنا حرام جو لوگ جو عورتیں یا مرد جسم کا ہاتھ کا منہ کا بال اکھاڑتے ہیں یہ ملعون ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ مسا المتن اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر اور اس عورت پر لالت کی جو بال اکھڑوائے اور اس پر بھی لالت کی جو بال اکھیڑے تو یہ بیوٹی پارلے والی بھی ملعونات ہیں اور جو جا کر کے وہاں کرتے ہیں ملعونات ہیں اور تو کیا عجیب عجیب بات ہے اس کو اتنا باری کر دیں گے کہ گویا کہ چاند نکل رہا ہے یہ سب حرام کبھی بھی کسی عورت کو یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے خوبصورتی بنا اور شنگار اسلام کے حدود میں ہم علما میں سے جو بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا نہیں ہم مکیاج گیاج کو حرام نہیں کرتے مکیاج کیا کہتے ہیں اردو عربی اردو،, اردو،, اردو،, اردو،, اردو،, اردو،, اردو مکیاج کیا کہتے ہیں بھائی میک اپ آپ مجھ سے زیادہ اردو نہیں جانتے کم سے کم مجھ سے زیادہ آپ جان لیجیے میک اپ وغیرہ جیسے کریم مساس ہے یہ سب کا لگانا بالکل صحیح صحابیات ہلدی لگایا کرتی تھی منہ میں رنگ کو بدلنے کے لیے حرام نہیں لیکن جو چیز حرام ہے اس کے قریب جو جائے تو دنیا بھی وہ ملون ہے اور آخرت میں تو ہو گئے اس لیے اپنی عورتوں کو روکو اپنی لڑکیوں کو روکو ان سب چیزوں سے تلاقے سلاسا کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے ایک مجلس کی تین طلاق کا کیا حکم ہے رسول بھائی اب موقف کیا ہے ہم تو ماں کس ہے سکندرو دارا نہ سکندرو دارا نہ خا دے ازما بجز حکایت حکایت مہرو و وفا ہم کتاب سننے کے علاوہ کوئی نہیں جانتے صحیح مسلم کی روایت ہے جناب سے رضی اللہ تعالیٰ نے کانت تلقات سراس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فی زمن ابھی بکر وہ صدر من خلافت عمر تلقا نہیں کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے دورے خلافت کے ابتدائی زمانے میں تین طلاق ایک مجلس کی ایک وہ تو تین کی عادت تھی اور نہ تین نہیں آپ پہلے تیروں پر ایک ہزار طلاق تو نو سو ننانوے زمین پر جائے گی ایک عورت پر جائے گی وہ تو تین کا اس لیے ذکر ہے کہ عرب آج بھی تین طلاق کی قسم کھاتا ہوں بیچ کے نہیں کھاتے کبھی آئے گا تو کہیں غصے میں تم کو ہزار طلاق تو طلاق چاہے کتنے بھی کوئی دے دے اور اس مجلس سے مراد دی مجلس نہیں اس سے ہم حضرت بیٹھے ہیں مجلس سے مراد وہ طور ہے جس میں عورت کو طلاق دی گئی اس میں آپ انڈیا میں طلاق دے دیں لے جا کر کے یہاں بھی دے دیں مکہ مدینہ میں دے دیں ریاض میں دے دیں جتنے مرتبہ تھے اس کا کوئی اعتبار نہیں توڑ کی حالت میں جو اس پر طلاق ایک ہوئی اس کے بعد اب تلاک کی جگہ نہیں رہی اور ابھی اب اس کو حیض آئے گا جب پھر طہارت ہوگی تب ایک طلاق مجلس مراد تو تہارت کی مجلس ہے یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے ہو نہیں تو کیا ہے گھر کے کونے میں دے دیا تین اور وہاں تین وہاں تین ہوگی ہوگی کم سے کم تین ہوگی بعد میں تین کو ایک ایک مانتے تین ہوگی نہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں جیسے آپ کسی چڑیا کو مارنے چڑیا گر گئی اب آپ وہاں بندوقر اتو ہی نہیں تو کیسے لگے گی اس کو اس لیے عورت طلاق کی جگہ نہیں ہوتی تو یہ ہے ہمارا جواب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کام کیا کہ انہوں نے تین طلاق کو تین طلاق بنا دیا ابن تعیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی فتح میں پوری جلد طلاق کے مسئلے میں لکھ کر کے حضرت عمر فاروق کے اس موقع کو رد کیا اور صحیح ہی کہا تین طلاق کبھی نہیں ہوگی نہ 20 ہوگی نہ ایک خزار ہوگی وہ ایک مانی جائے گی ایسے ایسے تین توہر میں جب ہوگی تین مرتبہ طلاق تب جا کر کے طلاق ہوگی ورنہ نہیں جو हم. شخص ہے امام کے ساتھ رکو میں شامل ہو گیا آیا اس کو وہ رکعت ملی یا نہیں ملی یہ مسئلہ ان مسائل میں ہے جیسے میں ایک مشک کے بعد کوئی داڑھی کاٹے تو اسے جھاڑا نہیں کرتا اگر میرے بغل میں کوئی روکو پا کر کے رکاط مان لے تو میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا اپنا کام میں لازم اس رکعت کو دوبارہ لاتا ہوں اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کا موقع کیا ہے تم اسے دلیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس رکعت کو رکات نہیں ماننا چاہیے اس رکعت کا ماننا یہ ہے کہ تم کو رکات کا سواب ملا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے مرز کا رکات ہے منصلہ فروض کا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی تو اس کو نماز مل گئی تو اعلیٰ کی دنیا جانتے ہیں اگر زہر کے نکا رکعت ملے تو آپ کو بقیہ رکعت پڑھنے کی نہیں پڑھنی تو آخر اس حدیث سے کیا معنی ہوا اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کو نماز کا جمع کا ثواب مل گیا لیکن بقیہ چیز آپ کو کرنی ہے بس جو شخص آیا اور رقم میں پالیا امام کو تو اس کو رکاط کا ثواب ملا لیکن رکاط کو دوہرانا ہے اس مسئلے کی خرابی سن لیجئے جب سمجھیں گے لوگ باہر والے کے بھی امام صاحب رکوں میں جائیں گے تو لگتے ہیں دوڑنے بہت حالانکہ حرام دوڑنا آج میں نے دیکھا مسجد میں بہت سے جوان دوڑ رہے تھے دوڑنا حرام ہم لوگ چونکہ اس کو رکاو نہیں مانتے اولت تو حدیث میں منع ہے دوڑنا دوسری اس لیے بھی نہیں دوڑتے کہ پاکر بھی کیا کریں گے ثواب مل جائے گا لیکن جو گناہ کر کے سواب ملے اس سے سواب کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے سامنے گنا مت کریے تو ثواب نہ کریے تو کوئی حرض نہیں کیوں اللہ نے آپ کو جاننے میں کیسے لے جائے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی نہیں کی نہیں کی لیکن برائی بھی نہیں کی یہ ہے جواب ہاں ایک سوال ہے کہ مرد ہے لنگی یا پیجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹہنے سے نیچے پہنتے ہیں جس کو عربی میں اسوال کہتے ہیں اس پر نصیحت فرمائے اس کا کیا ہے دیکھیے اگر یہ سوال کسی پڑھے لکھے نے کیا ہے تو اس کی بہت بڑی غلطی ہے لنگی پائجامہ کی چار چار درجے ہیں اب اس کو کھڑا ہونے پڑے گا لیکن کہاں کھڑا ہوں ہر ساتھ گھرے ہیں نا ادرت المومن لانسا سے ثاقب مومن کی لنگی نساف ہونا چاہیے سین ابا خماد کابے اور نہیں چاہتا ہے تو ٹخنے سے پہلے تخنے سے اوپر تخنہ تک نہ جانے پائے یہ دوسرا دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ امازادہ عل کابین انل نہیں جن کو عربی معلوم سمجھ سکتے ہیں اور جس نے اپنے کپڑے کو تخنے پر پہنچایا چاہے وہ پہلے ابتدائی تخنہ یا اس کا سرا یا بعد کا سرا یہ سب کے سب داخل ہیں تب نے فرمایا وہ میں جائے گا وہ جہنمی ہے اس کے بعد آتا ہے اس بال کا دور امن جر رسو وہ قیام یا من جر رسو من اسلا صوبہ اس بال نہیں ہوتا اس بال زمین پر ہونے سے ہوتا ہے مگر حرام کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے ٹخن سے تخنا کو چھلانے والا کپڑے کو چاہے بیچ میں چاہے کہیں بھی اس نے حرام کیا وہ جہنمی اور جس نے جس نے کپڑے کو اپنے زمین تک پہنچایا اس بال اس کا گنا ہے اتنا زبردست کہ میں کیا کہوں نہ اللہ اس کو دیکھے گا نہ اس سے گفتگو کرے گا نہ اس کے گنا معاف کرے گا اٹھا کر اس کو جہنمی رکھ دے گا کیوں ایسے شخص کو اسلام نے متکبر کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے جان کر کے میں من، نے غرور سے نہیں کیا آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا آپ نے فرمایا وہ یا کو اس بال الزار من منل مخیرہ قصہ بڑا خوبصورت حدیث میں لیکن اس کی موقع نہیں آپ نے فرمایا صحابی کو یاد رہے کہ کبھی کپڑے کو زمین پر مت جانے دینا کیونکہ ایسا کرنے والا انسان متکبر ہوتا اللہ کہنے نہیں نہیں اللہ اس کے رسول کا حق تمہارے پر مانا جائے گا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اب کوئی آدمی بیٹھا تھا بے چارا کھڑا ہوا تو پیجامہ نیچے ہو گیا یا لنگی نیچے ہوگی جان کو غلطی سے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا لیکن جس نے جان کر کیا وہ بہت بڑا گنہگار ہے اس لیے اس بال کا تعلق ٹخنے سے نہیں ہے اس بال کا تعلق زمین سے ہے اور ٹخنا سے جو شروع ہوتا ہے وہ پہلے گنا کی پہلی منزل ہو <تصفح> تحیت المسجد کے بارے میں حدیث کا کیا ہو شریعت کا کیا ہو ٹحیت المسجد جو شخص بھی مسجد میں آئے اور بیٹھنا چاہے تو اس پر فرض ہے لیکن ہم سے لوگ پوچھتے ہیں علماء ہی نیبل کرتے ہم کتنی جگہوں پر گئے ہم زبردستی جب پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور بکیہ لوگ ایسے ہی بغل گزار کہیں بیٹھ جاتے جا کر کے اصل علما یہ عوام تو کاغذ ہیں کاغذ پر جو چیز لکھو وہی لکھی جائے گی آپ دین میں مضبوط رہو مضبوطی سے پکڑو اس کے اندر ادھر ادھر کی بات نہیں آپ دیکھیے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اصل میں مقلدین نے ساری چیزوں کو خراب کر دیا اس میں تحت المسجد اور جب بحث کرو تو جواب نہیں دے پاتے بحث کرو جواب نہیں دے پاتے کہتے ہیں نشا اسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کا رسول بیٹھے ہیں بلا نماز پڑھے تو ہم کہتے ہیں کہاں ہے ثابت پہلے تو ثابت کرو دوسری بات اگر ثابت بھی ہوا تو اسلام کا سارے احکام کے ساتھ نہیں آئے ہوتا ہے تب تحت المسجد فرض نہ رہی ہو لیکن جب فرض کر دی گئی تو پہلے بات ختم ہوگی کہ سابق کے نام میں شراب بھی پینا جاتا تھا کیا کیا, کیا کیا جاتا تھا لیکن جو جو حکم آتا گیا حرام حرام حرام کا تو سب کی سب چیزوں کا دروازہ بند ہو گیا ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اپنے ہندوستان میں یا پاکستان میں لوگ بینکوں سے فلیٹس وغیرہ یا مکانات قسط پر لیتے ہیں اگر نقد خریدی خریدا جائے فلیٹ تو اس کی قیمت 20 لاکھ ہوتی ہے اور اگر قسط میں ادا کی جائے تو 40 لاکھ پہنچ جاتی ہے اس کا شران کیا حکم ہے اور آپ کی کیا نصیحت ہے اس کے اندر دو سوال ایک ساتھ ہو گیا لیکن چونکہ بعض چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں پہلی بات کیا فلیٹوں کا قسط پر لینا جائز ہے اگر فلیٹ تیار ہے نہیں بھول گیا کہنے کو غلطی ہو گئی کیا فلیٹ کی بکنگ جائز ہے فلیٹ کی بکنگ اسلام میں حرام ہے ہم نے جامعہ کے لیے بھی چیزیں نہیں اپنے لیے لی ہم نے کبھی بھی آج تک آج تک بکنگ نہیں کرائی ابھی اپنی جامعہ کے لیے ایک مشرو بمبئی میں لیا اس میں بھی جب دیکھا کہ اب سب پورا ہو رہا اب اس کی سفائی ستھرائی ہو رہی ہے تب لیا اور اس میں بھی یہ کہا کہ پیسہ ابھی آخری پیسہ کو دو قسمیں پورا کریں گے کیونکہ جب تم نے جتنا بنا پیسہ لو جو نہیں بنا سکتا پیسہ کیوں لو گے بکنگ اسلام میں حرام کیوں بکنگ ایک غیر موجود شے کی خرید فروخت ہے اور جو چیز دنیا میں موجود نہیں اس کا خرید کیسے یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات چاہے فلیٹ تیار ہو چاہے فلیٹ بکنگ ہو بکنگ ہے تو حرام پہلا حرام تیار ہے تو حرامی لیکن اب بینک سے اس کو لینا یہ حرام بہت زبردست ہے کیونکہ بینک آپ کو بغیر سود کے کبھی کوئی نہیں دے سکتا بعد لوگوں کو دیا بینکوں نے دوستی کے ناطے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ٹریکٹر لے جائیے اسی دام پر چلیے ہم دو مہینے میں ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتی تو چلیے تین مہینے میں آپ پیسے دیے ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے لیکن یہ چیز نہ ہونے کے برابر اس لیے بینک سے سب چیزیں کبھی بھی نہیں ہم نے ہماری زمین تھی ہم نے کہا اس کو ہم چاہتے بنوانا تو کہنے لے حضرت آپ بکنگ تو کریں گے نہیں میں نے کہا تو کہنے لے بعد میں لوگ نہیں لیں گے کیونکہ اس کا دام بہت پڑے گا میں نے کہا میں لوگ کو پھر کس پر دوں کیوں نہیں لیں گے قسط پر دوں گا اور کہوں گا کس پر نہیں دو گے تو تمہارا پیسہ واپس کر کے فلیٹ واپس لینے گا بات ختم ہوگی راستہ ہے اب آدمی ہر چیز میں فائدہ ہی چاہے اپنا کچھ نقصان نہ کرے تو نہ سامنے کا آدمی نجات پائے گا نہ آپ نجات پا سکتے ہیں تعویز hmm. جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو بہت تعویز بہت تو ایک گندی چیز کتنا خوبصورت بچہ اگر میں اس کے گلے میں تعویز دیکھ لوں تو مجھ کو میرا دماغ خراب دماغ قے ہو جائے گی اس لیے میں نے کتنے بچوں کی تعویز کاٹ دی ایک صاحب میرے مجھ سے اتقال کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے اپنے پوتے کا آرام دباری رکھا عبد الباری ہمارے سامنے لائے گا تو اس کے گلے میں گھنٹہ میں نے کہا یہ عبد الباری یہی عبد الباری جس عبد الباری کے گلے ہاتھ پیر میں زندگی کوئی چیز نہیں پڑی اور دنیا میں شیر کا بڑے مخالف لوگوں میں اور توحید کے مناز لوگوں میں بدا کے خلاف سنت کا موافق یہ کیسے عبد الباری حرت تھا نانی کے ہاتھ میں نے کہا کہ دادا کیا ہے تب کیسے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے تو دیکھتے ہی دیکھ نے کیوں نہیں دیکھا میں نے کہا آپ کا دل خود گندا کیا حضرت اپنے ہاتھ سے آپ دے میں نے جس کے میں پھینک دیں کہہ لے جا اس کو اس کی کوئی ہماری دہشت اس کو ہم میں پھینک دیں زبالہ میں پھینک دیں گندگی پھینک دیں جا میں کہیں وہ ایک چیز کبھی انسان کو ایسی گندی چیزوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اور جو جان گا ایسا انسان کبھی آرام سے نہیں رہ سکتا ابھی آپ کسی کمپنی میں ہو اور دو آدمی زبردستی کسی کا دنڈا تعویذ کاٹ دیں اس سے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے بس تجربے کے لیے آپ اصل ایسا کے بعد کاٹ دیں اس کو رات میں نیند نہیں آئے گی تو ارور ڈر رہے ہو کچھ ہو نہ جائے کہیں سہایتا نہ چڑھ جائے میرے اوپر کہیں کوئی گلا نہ دبا دے اور پھر کہیں بس سو تم کو ہم بتانا چاہتے تھے کہ اس کی حقیقت اتنی صرف ہے ہم لوگ نہیں ہیں ہمیں کچھ نہیں ہاں جہاں اللہ کے رسول نے سونے سے روکا ہے تنا وہاں نہیں سوتے لیکن جن شہدار کو ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں آ کر کچھ کرے گا اس لیے وہ بہت حرام شرک چیز ہے جس نے تاویز لٹکائی اس نے شرک کیا اے حدیث من تال کا مشین وکیل ہی جس نے کوئی چیز لٹکائی تو اللہ اس کو اس کے حوالے کرتا جاؤ اسے سب لوگ ہم سے تم کو کچھ نہیں ملنا ایک شہر کی شکایت اپنے بیوی کے خلاف یہ ہے کہ میں جب اپنی بیوی کو نقاب پہننے کے لیے کہتا ہوں تو بیوی نہیں پہنتی ہے کہتی بڑی الجھن ہوتی ہے اس سلسلے میں خواتین کو نصیحت فرمائے اب <laughs> شوہر کی بات دے تو ہماری پہنیں گے <laughs> شوہر تو ان کو کپڑا نہ دے یہ نہ دے ہم کیا کر لیں گے ہم تو مسکین آدمی ہیں دنیا میں میری نصیحت ہے کہ چہرہ ڈھاکنے سے متعلق عورتوں سے شور لو نرمی سے کہیں اور بہرحال میں ان عورتوں کو نشحت کرتا ہوں جن کو اللہ نے بہت خوبصورت دی دی ہے کیونکہ بہرحال روئے زمین پر فتنوں فساد کرنا حرام اگر یہ خوبصورت ہے تو مرد کو اللہ نے ایسی فطرت دی ہے کہ وہ عورت کی طرح مائل ہوتا ہے کتنے لوگ کنکھیوں دیکھ لیتے ہیں تو یہ اب ان کے حوصلے سے کسی فائدہ نہیں ہے بس گناہ البتہ بھائی فائدہ کیا ہوگا بازار میں کسی عورت سے کوئی کیا فائدہ اٹھائے گا لیکن دیکھنے والوں کو جان کر گناہ ہوتا ہے اس لیے جتنی خوبصورت عورتیں کو چاہیے اللہ سے ڈر کے اپنے چہرے کو ڈھکیں لیکن وہ نہیں مانتی ہیں تو شوہر غیرت سے ساتھ کہیں محبت کے ساتھ کہیں مجھے گوار نے تجھے کوئی میرے علاوہ دیکھے تو اس باتیں اس قسم کے انداز سے شاید اللہ ان کو ہدایت دے لیکن میری طرف سے نصیحت ہے کہ وہ فتنے فساد کا باعث ہوتی ہیں لوگوں کے ایمان بگاڑنے کا باعث ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ماں کرتے فطرتن ادر رانا رجال منصا میں اپنے بات عورتوں سے زیادہ مرد کے لیے کوئی فتنہ نہیں میں نے چھوڑا عورتوں کے حدیثوں کا خیال کر کے فردے میں رہنا چاہیے اور یہ بھی سن لو اے ہندوستان کے جاہلو مرمت مانیے گا میری بھی عمر ہو چکی ہے بڑی میں آپ کا بھائی ہوں ہمارے علماء بھی وہ برقعہ پہناتے ہیں جس کے اندر نقش نگار ہوتا آپ بتائیے عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی زینت مہارن کے علاوہ کسی کے سامنے کرے تو بس اس میں وہ دیکھتے دیکھتے کنفیوز ہیں جان نہیں پاتے جیسے بہت سولما کی بچیاں یہاں تک کہ پہنتی ہیں اور گھر میں چچا زاد بھائی آ رہا ہے خالہ زاد بھائی آ رہا ہے سب کے سامنے سے چل رہی جبکہ عورت کو اگر کسی سامنے جانے سے نہ بھی روکا جائے تو اس کا یاس نہیں کھلنا چاہیے لیکن علماء کی بیویاں ان کی لڑکیاں پہلے پہنتے ہیں اس لیے نہیں کہ علماء چاہتے ہیں نہیں ان کے پاس علمی نہیں ہے وہ بےچارے دیکھتے دیکھتے دیکھتے وہ سوچ نہیں سکتے میں نے میری جہاں بھی کسی لڑ... عورتوں کے سے متعلق تقریر کرائے گی تو میں نے لباس پر تقریر کی ہمیشہ عورت کو اگر منقش نقش نگار برقعہ پہننا ہے تو بلا برقے چلنے کے اس کو کیوں اس کی فستان سلوار اور جمپر کے اندر جو نقش و نگار ہیں وہی نقش و نگار برقعے پر بھی ہے تو کیا فائدہ برقع میں ایک ہزار پانچ سو خرچ کرنے کی اس لیے برقع سادہ ہونا چاہیے چاہے لڑکی ہو چاہے عورت بوڑھی ہو چاہے جوان ہو سب کو چاہیے کہ ایک رنگ کا برقع ہو اس کے اوپر کوئی نقش و نگار نہیں نقش و نگار ہوا تو وہ حرام ہے اس نے زینت کو پورے بازار میں سب کو دکھلایا جس کی اس بارے میں اللہ کو پوچھی جائے گی ایک سوال ہے کہ یہاں پر سعودی عرب میں اور ہندوستان پاکستان وغیرہ میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں گھر کی صفائی کے لیے برتن ماننے کے لیے اور اسی طرح سے کپڑے صاف کرنے کے لیے مردوں کو گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں جو نوکر شوہر کی غیر حاضری میں گھر میں آتا ہے برتن دھوتا ہے اور کپڑے صاف کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتا ہے ایسا کرنا کیا درست ہے عالمین میں ان سارے لوگوں سے بری ہوں مجھ کو اللہ نے دو پیسے بھی دیے لیکن میرے گھر کی عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ نہ عورت کا بلانا حالال اور مرد کو بلائیں تو ہم بیٹھے رہے ہیں. اگر ہم نہ رہیں تو اس کا گھر میں آنا حرام اس لیے یہ نہیں کہ سعودی عربی میں جو کام ہو وہ دلیل ہے علماء جو کام کریں دلیل نہیں دلیل جو اللہ اس کے رسول نے کہا عورت کو بھی رکھنا حرام جو خڈام گھروں میں رہتی ہیں ان کا بھی حرام رہنا جب تک اگر ان کا محرم نہ ہے محرم ہے جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بیوی میاں دو لوگ بلایا دو آدمیوں نے اصل میں میں جہاں رہتا ہوں میرا الحمدللہ کچھ نہ کچھ اثر ہو کے رہتا وہ جانتے ہیں کہ آدمی ہر چیز میں روکتا ٹوکتا تو لے حضرت میں میاں بیوی دونوں لایا میں ان کا بہت اچھا کیا میں نے کہا کمرہ کہا دروازے میں کمرہ میں ان کا بڑا اچھا کیا اب وہ دن میں کام کرے لیکن تم مت دیکھنا اس کو کیونکہ وہ مسلمان تیری بیوی مسلمان تیری بیوی سے کم نہیں ہے بس وہ غریب ہے تمہاری بیوی بالدار ہے بس اتنے فرق یہ نہ سمجھے کہ وہ لوڈی ہے اس لیے تمہارا تمہیں تمہارے لڑکوں کو دیکھنا نہیں چاہیے اور رات میں اس کو تمہارے گھر میں نہیں اس کو اپنے شوہر کے کمرے میں سونا چاہیے یہ سب شرائط ہیں ہم اسی لیے نہیں لاتے اور نہ ہم سے لانے کی طاقت نہیں لانے کی بچے بھی نہیں لاتے ڈر کے مارے کہ ابا کہہ رہے ہیں ہر تو ہم لوگ کیسے لائے اور اپنے پریشان رہتی ہیں کیونکہ مہمان بھی بہت آتے ہیں چائے بناؤ یہ بناؤ فلوڑی بناؤ مہمان آئے ہیں محلے والے جو فلوڑی زیادہ پسند کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو اچھی بریانی بناؤ اب سب کام کر رہے کیا کیا جائے تو دنیا میں نقل مکانی سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جو لوگ بمبئی ومبئی میں رہتے ہیں ان کا مسئلہ زیادہ حل ہے عورتیں ان کے گھروں میں آتی ہیں کام کرے چلے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں نہیں پاس سکتے ایسی عورتیں اور پائیں گے بھی تو کم سے کم چار ریال مہینہ دینا پڑے گا تو بتائیے اگر دو آئے کرنے کے لیے تو آٹھ ہزار وہی چلا گیا چھ ہزار وہی چلا گیا جو لوگ بمبئی وغیرہ میں ان کی زندگی زیادہ اچھی ہے مرد آ کر کے گاڑی واڑی صاف کرتے ہیں باہر عورتیں گھروں میں آ کر کے کپڑا دھول دینا اور یہ صاف کر دینا برتن دھونا اس کے بعد کھانا لے کر گھر چلی گی پیسہ لیا لیکن یہ باہر کی دنیا میں جہاں بہت بھلایاں ہوئی بہت پریشانیاں بھی محمدیہ کو طرح طرح کے بدات اور خرافات سے کیسے نجات مل سکتی ہے یہ سوال الگ الگ رنگ میں چوتھی مرتبہ آ رہا اس کا علاج کتاب سنت جو صحیح حدیث میں ثابت وہ بدات نہیں جو ثابت نہیں ہے دین سے متعلق چیز وہ سب کے سب بدات میں نہیں جانتا کہ कि کسی اہل حدیث کو تو پریشانی نہیں ہوتی کوئی اہل حدیث نہیں کبھی دیکھا گیا کہ وہ بدات اور شیخ میں پریشان ہے بس جہالت ہے غلطی سے کہے کہ بدات ہے بس چھوڑ دے گا بدات بدات ہے شیر شرک ہے شرک او ہم کو پتن تھا کیوں ان کا ایک ان کا ایک ایم ہے ایک مت نگاہ ہے کہ وہ کتاب سنت سے اور کرام کے زندگی سے نہیں ہٹ سکتے جو شخ ایسا کر لے گا اس کی زندگی میں بہت بہت مزاک بہت آسانیاں ہو جائیں گی ایک سوال ہے کہ کیا قسط پر گاڑیاں لی جا سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پر عام رواج ہے وہ جو کسی نے پوچھا اس سے پہلے کہ فلیٹ بینک سے لے سکتے ہیں بالکل وہی جواب یہاں پہ ہے یہ فتوا برمت جائیے بینکوں سے گاڑیاں لینا حرام کمپنیوں سے گاڑیاں لینا حرام آپ پرانی گاڑی لے لو ساتھیوں سے ادھار لے کر کے لے لو اس میں آپ کے لیے نجات ہے اور خیر و برکت بھی ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کھلا لے چکی ہو تو کیا دوبارہ اس شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا اگر دس مرتبہ کھلا لیے ہیں تو یہ طلاق بھی نہیں مانی جائے گی کیونکہ کھلا فسخ ہے اگر کسی عورت نے شوہر نے اپنی عورت کو دو طلاق دے دیا شری اب تیسرا باقی ہے تو اس نے کھلا کرا لیا وہ جب چاہے تب اس سے نکاح کرے پھر کھلا کیا پھر نکاح کیا پھر کھلا کیا پھر نکاح کیا پھر کھلا پھر نکاح تیسری طلاق نہیں ہوئی جب تک طلاق اصل میں اللہ نے عورتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا یہ سب انہیں کا دروازہ اللہ نے بند کیا تاکہ کہ پریشان نہ ہو کیوں اگر ان کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو آپ میں سے کوئی بھی بیوی والا نہیں رہتا سب کی طلاق ہو جاتی لیکن ہم لوگ ہیں غصہ ہوں گے ناراض ہوں گے لیکن طلاق کی بات نہیں کرتے کیوں مرد جانتا ہے آگے عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ عورتیں اپنے قدم سے آگے نہیں دیکھ پاتی اسی لیے ابھی مجھ کو طلاق دو اگر مرد ہو کھاوے لوگ دیکھو اس کو اگر شور لکھ دے تو ختم اسی لیے اللہ نے ان کو طلاق کی طاقت نہیں, حق نہیں دیا اگر ان کے میں ہوتا تو کوئی بھی مرد اب تک غیر متعلقہ نہیں ہوتا بالکل میں سے نہیں حص ہوئے بالکل صحیح بات تو اللہ نے عورتوں کو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے پر ان کو ہم سے زیادہ مسجد سے عجر دیا وہ گھر میں نماز پڑھے تنہا تو ان کو ہماری مسجد کی جماعت زیادہ سامان ملتا ہے یہ ان کا کرم ہے لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جس طریقے سے کیڑے مکوڑے جاتے ہیں ایسے جاتے ہیں. ناتا سب سے زیادہ جہنم میں رہنے والی عورتیں ہوں گی اور اللہ رسول جب بیٹھے نے کہا میں نے جنت میں, میں عورتوں کو پایا بتائیے اللہ یہ چاہتا وہ چاہتا لیکن وہ چاہتے ہیں جہنم میں جہنم مرا میں, میں اس لیے میرے بھائیوں خلا طلاق میں خلا فسخ ہے خولا اس خولا فسخ اسی پرک کے جواب